أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين سلامنا على موسى و هارون إنا كذلك نجز المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوه فإنهم لمحذرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على إلياسين، إن كذلك نجز المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين، وَإِن لوتاً لمن المرسلين، إذ نجيناه وأهله أجمعين، إلا عجوزاً في الغابرين، ثم دمرنا الآخرين، وإنكم لتمرون عليهم مسبحين، افلا تاقلون مقصد سورہ صافات کا عجز المستفین عاجزی اس برگز ان برگزیدہ مخلوق کی خواہ و سماوی مخلوق ہو ملائک یا زمینی مخلوق ہو پیغمبر سورت میں اس مخلوق کی آجزی بیان کی جاتی ہے جنہیں ہر زمانے میں اللہ کے ساتھ شریک اور حصہ دار ٹھہرایا گیا ہے یہ قرآن مجید ان کی آجزی بیان کرتا ہے کہ وہ لوگ نجات میں مجھے محتاج تھے میں نے انہیں نجات دی ہے میں نے ان کی مدد کی ہے میں نے ان کی دعائیں قبول کی ہیں یہ تو وہ تمہاری کیا داد رسی کریں گے وہ تمہاری کیا فریاد قبول کریں گے سورت میں تین مقامات میں فرشتوں کی آجزی یہ ذکر کی جاتی ہے سورت کے آغاز میں بیان کی گئی اور درمیان میں اور آخر میں یہ آجزی ذکر کی جاتی ہے فرایت نمبر پچہتر سے نو پیغمبروں کے ان کی آجزی کے واقعات یہ شروع کیے گئے ادرتینو علیہ السلام کو اللہ نے نجات دی ابراہیم کو آگ سے اللہ نے بچایا اور ضمن حضرت اسماعیل اور اسحاق علیہ مسلام ان کی آجزی وہ بھی بیان کی گئی ابن آیات میں دو مزید جلیل القدر پیغمبر حضرت موسا اور ہارون علیہ مسلام ان کی آجزی بیان کی جاتی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں فرعون الظالم ظالم بادشاہ سے میں نے انہیں نجات دی میں نے ان کی مدد کی اور وہ مدد میں میرے محتاج تھے اس سے پہلے کہ ہم حضرت موسا اور ہارون علیہ مسلام یہ ان کی آجزی اور عنایات کی تفصیل کریں گزشتہ واقعے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام ان کا واقعہ ذکر کیا گیا بعض کتابوں میں اور خصوصاً یہود نے یہ بات پھیلائی ہے کہ ذبیح یعنی جنہیں ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا وہ حضرت اسحاق تھے حالانکہ قرآن مجید نے واضح طور پر یہ کہا کہ زبیح اسحاق کے علاوہ حضرت ابراہیم کے اور بیٹے ہیں اور وہ او دوسرا بیٹا وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں بائبل میں جیسے یہودیوں نے اور نصارہ نے دیگر تحریفات کی ہیں تو انہوں نے ایک تحریف یہ کی ہے کہ حضرت اسماعیل کے نام کی جگہ انہوں نے حضرت اسحاق کا نام لکھ دیا اور وہاں سے یہ اسرائیلی روایات چلی اور پھر ہماری تفسیروں میں بھی یہ آ جو مسئلہ نہایت واضح تھا یہ آج یہ اس مسئلے کو بھی انہوں نے دھندلا کر دیا ہے اور بعض لوگ اس پر بھی لکھتے ہیں کہ زبی یعنی جنہیں ذبا کرنے کا حکم دیا گیا تھا وہ حضرت اسحاق تھے یہ قرآن مجید کے یہ واضح دلائل واضح دلائل اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ اس سے مراد حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے یہ ایک دلیل وہ تو یہ کہ ابراہیم نے حضرت ابراہیم نے دعا کی آیت نمبر سو میں رب حبلی میں الصالحین تو آیت نمبر ایک سو ایک میں اللہ نے بشارت دی ابراہیم کو بے غلام حلیم میں نے وہاں پہ ذکر کیا تھا کہ قرآن میں غلام کی صفت حلیم آ جائے تو اس سے مراد اسماعیل ہیں اور قرآن میں دو جگہ حضرت ابراہیم کو بغلام علیم علیم یعنی جاننے والا تو جو دو جگہ پہ ذکر آیا ہے تو اس سے مراد اسحاق علیہ السلام ہیں تو یہاں پہ جن کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا تو وہ بغلام حلیم جو تحمل والا بردبار اور برداشت والا ہے تو ایک تو یہ واقعہ جہاں سے شروع ہوتا ہے آیت نمبر ایک سو ایک سو ایک سے تو ایک سو گیارہ تک یہ واقعہ چلتا ہے تو آیت نمبر ایک سو بارہ میں وبشرنا ہو بے یہ اب اسحاق علیہ السلام کی بشارت یہ قرآن اس پر تصریح کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اس سے پہلے جو آیت نمبر ایک سو ایک میں جو بشارت ابراہیم کو دی گئی تھی تو وہ ایک اور اولاد کی تھی اور وہ اور اولاد کون سی تھی وہ حضرت اسماعیل تھے یہاں پہ یہ دو بشارتیں یہ ذکر کی گئی ہیں تو جو پہلی بشارت ہے وہ اسحاق کے علاوہ ابراہیم کی علاوہ اولاد ہے اور وہ کون ہیں وہ حضرت اسماعیل ہیں یہ ایک وجہ وہ تو یہ ہے دوسری وجہ یہ ہے علماء اس کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں کہ اسماعیل کی صفت حلیم آئی ہے اور اسحاق کی صفت علیم آئی ہے سورہ ہیجر اور سورہ زاریات میں یہ جو برداشت ہے بردباری ہے بے غلام حلیم یہ بچپن سے ہی کہ ایک بچے میں معلوم ہوتی ہے لیکن علم انسان کا تب پتا چلتا ہے کہ انسان بڑی عمر کو پہنچتا ہے بے غلام علیم۔ علم انسان کا یہ تب ظہور میں آتا ہے کہ جب وہ بڑی عمر کو پہنچتا ہے تو حضرت حضرت اسحاق علیہ السلام کی جو صفت ہے وہ بغلام علیم جاننے والا لڑکا تو وہ زبیح اس لیے نہیں ہو سکتے اور ابراہیم پر ان کا امتحان اس لیے نہیں ہو سکتا کیونکہ فرشتوں نے جب حضرت اسحاق کی بشارت دی ہے ابراہیم کو کہ مبارک ہو اللہ آپ کو ایک جاننے والا اور ایک علم والا لڑکا عطا کرے گا اور اس اور وہ یہ آپ کے ہاں اس کی ولادت ہوگی تو بےغلام نالیم جاننے والا بیٹا تو علم مطلب یہ کہ اس پر امتحان نہیں ہو سکتا کہ بچپن میں یہ ذبح ہوگا اور بچپن میں ہی اسے ذبح کرنے کا حکم جو ہے وہ دیا جائے گا کیونکہ یعنی حضرت اسحاق ایسی عمر کو پہنچیں گے کہ انہیں ان کے پاس علم آئے گا تو اسی لیے حضرت اسحاق نہیں ہو سکتے اور حضرت اسماعیل وہ حلیم تھے برداشت والے تھے اور ان کی برداشت اس واقعے میں پتہ بھی چلی کہ اس کے علاوہ سورہد کی آیت نمبر اکہتر وہ بھی حضرت اسحاق علیہ السلام یہ امتحان ان پر نہیں ہو سکتا اور وہ آیت بھی دلیل ہے فرشتے نے جب وہاں پہ ابراہیم کی بیوی سارا کو خوشخبری دی پبش شرناحا بے اسحاق تو ہم نے اسے خوشخبری دی اسحاق کی کہ تمہارے ہاں اسحاق پیدا ہوگا وارا یہ اسحاق یاقوب وہ جملہ بھی وہاں پہ آیا تھا اور اسحاق کے بعد یاقوب کی پیدا ہونے کی بشارت بھی دی تو وہاں سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اسحاق علیہ السلام وہ صاحب اولاد ہوں گے یعنی ان کے ہاں ولادت ہوگی یاقوب کی کیونکہ ابراہیم کی زوجہ سارا کو یہ خوشخبری اسی وقت دی جا رہی ہے تو وہ تو تب ہی ممکن ہوگا کہ اسحاق زندہ رہے اسحاق جوانی کی عمر کو پہنچے وہ شادی کریں اور پھر ان کے ہاں یاقوب کی پیدائش ہو تو وہ تو تب ہوگا تو اسی لیے اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ زبا نہیں ہوں گے تو پھر یہ امتحانی عظیم کیسے ہوا قرآن تو یہاں پہ کہتا ہے کہ انہاد الحل بلا اول یہ تو بہت بڑی آزمائش ہے اور یہ تو بہت بڑا امتحان ہے تو اسی وجہ سے یہ کئی دلائل ہیں کہ جو حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ ان کی ان کے زبی ہونے پر یہ واضح دلالت کرتے ہیں اس کے علاوہ اور بھی سیوتی نے الکلیل میں یہ ایک وجہ وہ اور بھی ذکر کی ہے کہ, کہ ابراہیم نے مانگا تھا حضرت جب مانگا تھا کہ رب حبلی میں نس علحین جیسے آیت نمبر سو میں تو انہوں نے سوال کیا تھا یعنی اللہ سے مانگا تھا تو انہیں حضرت اسماعیل کے پیدا ہونے کی بشارت وہ دی گئی تھی لیکن حضرت اسحاق کے پیدا ہونے کی بشارت جو دی گئی تھی ابراہیم اس وقت بڑی عمر کو پہنچ چکے ہیں اور پھر ان کی ان کے ہاں یعنی بیٹے کی جو پیدائش ہے تو پھر ان کی عمر وہ گزر چکی ہے اسی لیے وہاں پہ ان کی زوجہ نے حیرت کا اظہار کیا تھا کہ میرا یہ شوہر یہ تو بوڑھا ہے اور ہمارے ہاں اولاد جو ہے یہ کیسی ہوگی تو اسی وجہ سے حضرت اسماعیل یہاں پہ جو سوال ہوا ہے کہ رب حبلی میں الصالحین تو ان کے بارے میں ابراہیم نے مانگا تھا لیکن حضرت اسماعیل یہ, یہ حضرت اسحاق کے پیدائش کی خوشخبری یہ اللہ کی طرف سے انہیں دی گئی تھی تو یہ بھی دونوں کے درمیان ایک فرق ہے و لکد من اعلی موسا اور تحقیق ہم نے احسان کیا تھا موسا علیہ السلام پر وہارون اور ہارون علیہ السلام پر احسانات تو بہت زیادہ ہیں سورہ توحا میں آپ لوگوں نے پڑھا ہے لیکن قرآن نے بعض احسانات وہ یہاں پہ ذکر کیے ہیں جو یہاں پہ اس صورت میں مقصود ہیں اور وہ یہ ونجے نہ ہوما وقع مہما اور ہم نے نجات دی تھی ان دونوں کو وکو اور ان دونوں کی قوم کو من کر بل بڑی مصیبت سے فرعون کی غلامی سے کہ اللہ نے ان کی قوم کو نجات دلائی تھی دریا میں خشک راستے ان کے لیے بنا دیے گئے تھے اور فرعون لشکر سمیت وہ غرق ہوا تھا اور وہ ہلاک ہوا تھا نا مہما میں نل کر اور ہم نے نجات دی تھی انہیں اور ان کی قوم کو بڑی مصیبت سے وہ اور ہم نے مدد کی تھی ان کی فکان غالبین بس تھے وہ وہی غالب ہونے والے واتعینہ حمل کتاب اور دی تھی ہم نے انہیں کتاب واضح یہ المستبین میں یہ سین تا مبالغے کے لیے ہیں سین تا ہر جگہ یہ طلب کے لیے نہیں آتے بلکہ کبھی یہ مبالغے کے لیے آتے ہیں یعنی نہایت واضح کتاب تھی واط نا حمل کتاب اور دیتی ہم نے ان دونوں کو کتاب واضح یعنی تورات رات وہ نہ المستقیم اور ہم نے توفیق دی تھی انہیں اسورات المستقیم سیدھے راستے کی ہدایت بمانے توفیق کے اسی لیے بعض مفسرین کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں ہدایت کے سلے میں جب الہ آ جائے تو اس سے مراد دوسرے مرتبے میں ہدایت کا معنی جو دوسرے مرتبے میں یعنی بیان کرنا راہ دکھانا تو اس معنی میں ہوتا ہے اور جب ہدایت یہ اپنے مفعول کو متعدی ہو جائے بغیر کسی واسطے کے جیسے یہاں پہ یہاں پہ کوئی الا کوئی حرف جر وغیرہ نہیں ہے بلکہ اسرات المستقیم کو یہ متعدی ہوا ہے بے نفسی ہی بذات خود تو یہاں پہ اس سے مراد توفیق ہے مانا مضبوطی دینا توفیق دینا سورہ فاتحہ میں بھی یہی معنی تھا یہ دینا المستقیم وہاں پہ بھی ہدایت سرات مستقیم کی طرف متعدی ہوا تھا بنفسی ہی بغیر کسی واسطے کے وحدینہ ہوں مصرات اور ہم نے توفیق دی تھی انہیں سیدھے راستے کی سیدھے راستے کی توفیق دی تھی توحید کے بیان کی توفیق دی تھی ہم نے انہیں سیدھا راستہ دکھانے کی جنت کا راستہ دکھانے کی اور اللہ کی کتاب بیان کرنے کی توفیق ہم نے دی تھی و ترک نہ علیہ اور چھوڑا تھا ہم نے ان دونوں پر فل آخرین بعد کے لوگوں میں کہ ان کا ذکر خیر بعد کے لوگ حضرت موسا اور ہارون کو ہزاروں سال گزرنے کے باوجود ان کا اچھے الفاظ میں ذکر کرتے ہیں اور وہ اچھے الفاظ میں ذکر کرنا کیا ہے سلام ان آلاموسا و ہارون کہ سلامتی ہو اللہ کی موسا اور ہارون دونوں پر ان واقعات میں یہ جملہ یہ مقصودی ہے اسی لیے ہر واقعے میں یہ جملہ بار بار دہرایا جاتا ہے اور پھر سورت کے آخر میں یہ خلاصہ نکالا جائے گا سبحان رب العزت عزت عمایہ وسلام و سلام سورت کے آخر میں کہ بھیجے ہوئے پیغمبروں پر اللہ کی سلامتی ہو سلامتی میں یہ اللہ کو محتاج تھے یہ اللہ نے ہی انہیں بچاؤ دیا تھا سلام ان آلہ و بہار سلامتی ہو اللہ کی موسا اور ہارون پر ان ناقدا لکنز المحسنین بے شک ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں المحسنین نیکو کاروں کو محسن یہ احسان یہ ایک بہت بڑا مرتبہ ہے اور بہت بڑا درجہ ہے جیسے حدیث جبریل میں آتا ہے جبریل نے انسانی صورت میں وہ آئے تھے اور اللہ کے پیغمبر سے کئی سوالات کیے تھے مل احسان احسان کیا ہے اسلام ایمان اور احسان کے بارے میں کہ احسان کیا ہے تو اللہ کے پیغمبر نے جواب دیا تھا انتا ابود اللہ کا ان کا تم اللہ کی بندگی کرو اللہ کی عبادت کرو کا ان کا گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو یعنی عبادت یوں ہی بند آنکھوں سے اور غفلت سے نہ کرو بلکہ اللہ کو اللہ کی ایسی بندگی کرو گویا کہ اللہ کو دیکھ رہے ہو فلم تک ان تراح بس اگر تم اللہ کو نہیں دیکھ رہے یعنی ابھی وہ کیفیت نہیں بنی اور ابھی تم نے اتنی محنت نہیں کی اپنے ایمان پہ کہ تمہاری یہ کیفیت بنے کہ عبادت میں گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو فعلم تکن تراہ بس اگر تم اللہ کو نہیں دیکھ رہے ف عن تو کم از کم احسان کا یہ درجہ تو پیدا کرو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے یہی وجہ ہے کہ علماء کہتے ہیں کہ انسان بندگی میں جب یہ کیفیت پیدا کرے کہ عبادت وہ کرتا ہے اور وہ اسی کیفیت کے ساتھ کرتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے تو رفتہ رفتہ اسی کیفیت میں ترقی کرتے ہوئے بالاخر ایک شخص اس مقام تک ترقی کر جاتا ہے کہ پھر وہ عبادت میں اپنے رب کو وہ دیکھتا ہے فعلم تک تراہ فراک اسی سے شروعات کی جائیں گی تو تب جا کر تم ترقی کرو گے تو پھر یہ کیفیت بنے گی کہ تم اپنے رب کو دیکھو گے جو پہلی بہتر جو حالت ہے کہ انتا ابد اللہ کا ان کا یہاں پہ انا کدالی کا نزل محسن بے شک ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں المحسنین نے کو کاروں کو تو قرآن نے حدیث میں احسان یہ ایک تو اس معنی میں آیا ہے اسی طرح احسان قرآن یہ اتباع سنت کے معنوں میں استعمال کرتا ہے جیسے سورہ بقرہ میں آپ لوگوں نے پڑھا تھا بلا من اسلم وجہ وہ محسن محسنین اسی کی جمع ہے کہ جو کوئی اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے تابے کرے اور وہ ہو اتباع سنت کرنے والا اے اتبافی السنہ محسن سنت کا متبع یہ مراد ہے تو انا کدالی کنزل محسنین بے شک ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں نیکوکاروں کو تو احسان میں پورا دین آ جاتا ہے خواب و عقیدے کے ساتھ تعلق ہو اتبا سنت سے اس کا تعلق ہو اسی طرح توحید سے اس کا تعلق ہو یہ تمام چیزیں اور پھر احسان دوسروں کے ساتھ بھلائی کرنا یہ ایک جامع اصطلاح ہے کہ انا کدال کنزل محسنین بے شک ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں نیکوکاروں کو ان نہ ہوما میں عبادین بے شک یہ دونوں موسا اور ہارون ہمارے ایمان والے بندوں میں سے تھے ایمان یہ بہت بلند صفت ہے یہ اب اگلے پیغمبر و ان الیس من المرسلیم حضرت الیاس علیہ السلام یہ بھی بنی اسرائیل کی طرف بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں اور بظاہر یہی لگتا ہے اور مفسرین نے بھی ذکر کیا ہے کہ یہ حضرت موسا اور ہارون کے بعد آئے ہیں یہی وجہ ہے کہ مفسرین نے حضرت الیاس کا جو شجر نصب نقل کیا ہے تو ہارون کی اولاد میں سے یہ آتے ہیں کہ اوپر ان کی ان کے آباء اجداد میں حضرت ہارون کا نام یہ آتا ہے تو حضرت الیس یہ بھی بنی اسرائیلی پیغمبر ہیں بنی اسرائیل کی طرف یہ بھیجے گئے ہیں اور اس پر عام مفسرین کا یہ اتفاق ہے ہاں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح اکرما ان کی رائے مختلف ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ بنی اسرائیلی پیغمبر نہیں بلکہ ان سے پہلے جو ہے یہ گزر چکے ہیں لیکن عام مفسرین کی یہی رائے ہے حضرت الیاس علیہ السلام یہ شام کا ایک شہر ہے بالبک بالبک کی طرف یہ مبعوث کیے گئے تھے اور بنی اسرائیل کی ان کی تاریخ اگر انسان دیکھے تو ایک جانب حضرت موسا علیہ السلام کے زمانے میں انہوں نے بچھڑے کو اور گائے کو علوہیت کا درجہ دیا تھا اور اس کی عبادت کرنے لگ پڑے تھے سمندر پار کرنے کے بعد حضرت موسا سے کہا تھا کہ اجال کمال خدا یہ بنا دیجئے جیسے ان لوگوں کا ہے جس قوم پر ان کی گزر ہوئی تھی حضرت موسا کے کوہی کے جانے کے بعد سامری نے ان کے لیے سونے کا وہ بچھڑا بنایا تھا اور اس کی عبادت کرنے شروع ہو گئے تھے تو ان پر یہ طرح طرح کے احوال یہ آئے ہیں یہاں پر اس حد تک توحید کے یہ پیغام کو باوجود ہزاروں پیغمبروں کے آنے کے اور ایک ایک وقت میں کئی کئی پیغمبروں کے آنے کے باوجود یہاں پہ بالنامی بت کے اس کی پر لگ گئے تھے بال نامی بت کو ان کی عبادت کرتے تھے انہیں پکارتے تھے بت پرستی پر بت پرستی انہوں نے شروع کر دی تھی جیسے آج اس امت میں قبر پرستی یہ عام ہے اور رفتہ رفتہ یہ چیزیں یہ اب بت پرستی کی طرف مسلمانوں میں یہ چل پڑی ہیں برائے نام مسلمانوں میں وہ الیاس لمن المرسلی اور بے شک الیس علیہ السلام لمین المرسلی وہ بھیجے ہوئے پیغمبروں میں سے تھے ازقال قومی ہی جب کہا انہوں نے اپنے قوم سے اللہ تکون یہ اے تم کیا تم کیوں نہیں ڈرتے اللہ سے اللہ کے عذاب سے کیوں نہیں ڈرتے یا اللہ تکون شرکا شرک سے کیوں نہیں ڈرتے یا اللہ کے عذاب سے کیوں نہیں ڈرتے یہ اتدعن بالن یہ کیا تم پکارتے ہو بالن بال بت کو بال بابا کو تم پکارتے ہو اپنی حاجتوں میں وہ تدرون احسن الخالقین اور تم چھوڑتے ہو احسن الخالقین اس بہترین بنانے والے کو خالقین بمانے سانعین کے اس کے معنی کی طرف آتے ہیں بعض لوگ ہم پر یہ تنقید کرتے ہیں یہ اس کی کیا ضرورت ہے کہ کبھی توحید کے بیان میں اور رد شرک میں تم لوگ کبھی شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کا نام لیتے ہو کہ لوگوں نے انہیں غوث العظم بنایا ہے اور لوگ اسے پکارتے ہیں اپنی حاجتوں میں کبھی پیر بابا کا نام لیتے ہیں کبھی داتا گنج بخش کا نام لیتے ہیں توحید کے بیان میں اور رد شرک میں ان باباؤں کے نام لینے کی کیا ضرورت ہے اسی لیے بعض لوگ وہ کہتے ہیں کہ تم لوگ شر پھیلانے کی باتیں کرتے ہو دیکھو ہماری توحید یہ بڑی بہترین توحید ہے کیسی ہے ہم کہتے ہیں کہ اللہ سے ہونے کا یقین اور مخلوق سے نہ ہونے کا یقین مخلوق لفظ استعمال کرو نا یہ اب نام لینے کی کیا ضرورت ہے ہم کہتے ہیں کاش کے مشرک یہ اس بابا کو مخلوق مانتی ہوتی تو شرک نہ کرتے لیکن انہیں تو مخلوق نہیں مانتی نا نہ اسے تو خدا کا درجہ دیا ہے اگر مخلوق مانتے ہوتے تو کیوں پکارتے اور کیوں ان کی عبادت کرتے اور کیوں ان کے کی آگے سر جکاتے مخلوق ہی تو نہیں مانتے یہی وجہ ہے کہ آج کے دور میں لوگوں کے دل و دماغ پر اتنے پردے آگئے ہیں اور لوگ اتنی غفلت کا شکار ہیں کہ جب تک ان کے سامنے کھلم کھلا طور پر بابا کا نام نہ لیا جائے لوگ تو کے تصور کو سمجھتے ہی نہیں ہیں اور لوگ شرک سے اجتناب نہیں کرتے یہی وجہ ہے کہ قرآن میں پیغمبروں کی ان کے بیانات میں دیکھیں کہ جس زمانے میں جس بت کو کہ اللہ کے ساتھ شریک ٹہرایا گیا ہے تو باقاعدہ اس کا نام لیتے ہیں اتدرون بالن کیا یہ تم پکارتے ہو بال بابا کو اور بال بو تدرون احسن الخال اسی طرح قرآن نام لیتا ہے سورہ نجم میں آ جائے گا یہ افرائی تم اللہ تلعزا و منا تسال ست الخرا لات عزا اور منات کا نام لیا ہے سورہ نوح میں ان پانچ باباوں کے نام آ جائیں گے जिन्हें قوم نوح نے اللہ کے ساتھ شریک تہرایا تھا۔ وقالو لا تذرن الہتکم ولا تذرن ود و لا سواع و ولا يعوق ويغوث و نصرا ان پانچ باباو کے نام لیے گئے ہیں۔ یہ اتدعون بعلن کیا تم پکارتے ہو بال بابا کو اور بال بت کو وتذرون احسن الخالقین اور تم لوگ چھوڑتے ہو اس بہتر بنانے والے کو خالقین کا مانا ہم نے سانعین کیا پیدا کرنے والا ہم نے مانا یہ نہیں کیا اس کی وجہ یہ ہے سورہ فاتر میں آپ لوگوں نے پڑھا تھا وہاں پہ قرآن نے کہا کہ حل من خالقن غیر اللہ یہ کیا اللہ کے بغیر کوئی خالق ہے تو قرآن تو خود مشرقین پر یہ رد کرتا ہے کہ اللہ کے بغیر کوئی خالق نہیں ہے تو یہاں پہ خالق کی جمع یہ کیسے بتایا کہ اللہ خالق اللہ بھی خالق ہے اور دیگر مخلوق دیگر بھی خالق ہیں لیکن اللہ ان سب میں احسن الخالقین ہے دراصل یہاں پہ خالقین بمانے سانعین ہے مقصد یہ ہے خالق کسے کہتے ہیں خالق اسے کہتے ہیں کہ جو عدم سے وجود میں لانے والا ہو اور سانیہ یعنی پہلے سے جو موجود چیز ہے کہ اسی میں انسان تصرف کرتا ہے اور اسی سے کوئی چیز بنا لے تو وہ سانیہ ہے انسان صنعت کر سکتا ہے بنا سکتا ہے کسی چیز کو لیکن اللہ بنانے والوں میں سب سے بہترین بنانے والا ہے ایک تو ایک چیز کو عدم سے پیدا کرنے والا اور پھر کسی چیز کو کوئی شکل و صورت دینے والا یہ اللہ اللہ سے زیادہ بہتر اور کوئی نہیں ہے یہ اتدر بالن یہ آیا تم پکارتے ہو بال بابا کو وہ تدرون احسن الخالقین اور تم لوگوں نے چھوڑ دیا ہے اس بہتر بنانے والے کو اللہ کو چھوڑ دیا ہے یہ بہتر بنانے والا کون ہے اللہ یہ اللہ یہ بدل ہے احسن الخالقین سے یا پہ بیان بھی ہے یہ اللہ کہ وہ اللہ ہے ربکم تمہارا رب و رب الاولین اور رب تمہارے پہلے باپ دادوں کا ان کا بھی رب ہے ان کا بھی پالنے والا ہے فقدبو ہو بس انہوں نے جٹلایا حضرت علیہ السلام کو فن مخدر پس یہ لوگ یہ حاضر کیے جائیں گے عذاب میں اللہ باد اللہ المخلصین مگر وہ اللہ کے بندے المخلصین وہ برگزیدہ اور وہ چنے ہوئے مخلصین یہ بھی ہے اور مخلصین قرات بھی ہے مگر وہ اللہ کے بندے کہ جو اخلاص کرنے والے تھے یہ اللہ کے ساتھ عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹہرانے والے ہر کام میں اخلاص کرنے والے اور اللہ کی رضا کے لیے کرنے والے وہ ترک نہ آلیہ اور چھوڑا ہم نے اس الیس علیہ السلام پر فی بعد کے لوگوں میں ان کا ذکر خیر کہ آج بھی الیاس کے ساتھ ہم علیہ السلام کہتے ہیں سلام علی الیاسین سلامتی ہو اللہ کی علی الیاسین الیاسین میں مفسرین یہاں پہ ان کے دو معنی یہ ذکر کرتے ہیں بلکہ دو قراتے ذکر کرتے ہیں ایک تو جیسے قرآن میں ہے یہ سلام علی الیاسین سلامتی ہو اللہ کی الیاس علیہ السلام پر یعنی الیاس اور الیاسین دونوں طرح یہ پڑھا جاتا ہے جیسے میکال بھی پڑھا جاتا ہے اور میکائیل بھی پڑھا جاتا ہے اور یا الیاسین سے مراد یا بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ ال جو ہے اصل میں یہ آل ہے یعنی سلام آل یاسین مراد ان کے جو تابے دار ہیں اور حضرت الیاس بھی ان میں داخل ہیں یہی وجہ ہے کہ سورہ بقرہ میں یہ ایک قاعدہ جو ہے وہ ہم نے ذکر کیا تھا کہ یہ آل میں ہم نے ذکر کیا تھا وہ اگرکنا آل فراؤنا تو وہاں پہ جو لوگ جیسے دوانی نے یہ ذکر کیا تھا کہ فراون بچا ہے عذاب سے ڈوبنے سے تو وہاں پہ ہم نے ذکر کیا تھا کہ جب یہ آل کی اضافت یہ کسی اسم کی جانب وہ کی جائے تو وہ جو مضافن علیہ ہوتا ہے تو وہ اس میں شامل ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ مجموع فتح میں ابن تیمیہ وہ کہتے ہیں کہ یہ آل فلان جب کہا جائے تو وہ شخص جس کی طرف اس کی اضافت ہوتی ہے تو دخلفی ہی فلان وہ فلان جو ہے وہ اس میں شامل ہوتا ہے وہ فلاں اس میں وہ شامل ہوتا ہے علامہ ابن قیم نے بھی جلاء الافہام میں اس کی کئی مثالیں جو ہیں وہ ذکر کی ہیں تو الیاسین سے مراد یعنی وہ عالیہسین سلامتی ہو اللہ کی الیاس والوں پر یعنی الیاس علیہ السلام کے جو تابےدار تھے ان کی جو امت تھی ان کا ان کی تابیداری کرنے والے وہ ایمان والے سلام العلی الیاسین سلامتی ہو اللہ کی تو یا تو الیاس علیہ السلام مراد ہیں اور یا الیاس کے ساتھ ان کی امت ان کے تابیدار وہ بھی مراد ہیں الیاس والوں پر ان ناقدال کنزل محسنین بے شک ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں نیکوکاروں کو ان نہ عبادین بے شک وہ ہمارے ایمان والے بندوں میں سے تھے یہ اگلے پیغمبر وہ انلوۃ المن المرسلین اور بے شک لوت علیہ السلام لمین المرسلین وہ بھیجے ہوئے پیغمبروں میں سے تھے ازنجینا ہوا اہ لہو اجمعین جب اللہ جب ہم نے انہیں نجات دی تھی وہ اہ اور ان کے تابے داروں کو اجمعین ساروں کو کہ اللہ عجوزن فلغابرین مگر وہ بڑیا اس کی بیوی فلغابرین غبر باقی رہنا غابر باقی رہنے والا اللہ عجوزن فی الغابرین مگر وہ بڑھیا فی وہ باقی رہنے والوں میں سے تھی یعنی عذاب میں باقی رہنے والوں میں سے تھی وہ بھی عذاب میں باقی رہی باوجود اس کے کہ قوملوت وہ جس عمل میں مبتلا تھی تو عورت وہ عمل نہیں کر سکتی لیکن وہ اپنے قوم کی اس بدکاری پہ اور اس عمل پہ وہ خوش تھی اللہ فلغابرین مگر وہ بڑیا وہ عذاب میں باقی رہنے والوں میں سے تھی ثم اور پھر حلاق کیا ہم نے دوسروں کو یعنی ان کی قوم کے جو باقی ماندہ لوگ تھے وہ ان کمل تمرون مسبین اس میں موجودہ لوگوں کو تخویف دی جاتی ہے تخویف دنیاوی کہ اے عرب, عرب اے قریش تم تو اس قوم پر دن رات گزرنے والے ہو تمہارا تو ان پر تجارت میں ان پر گزر ہوتا ہے ان سے عبرت حاصل کرو وہ ان کم لمر اور بے شک تم گزرتے ہو ان پر مصبحینا صبح کے وقت صبح کے وقت تمہارا ان پر گزر ہوتا ہے وہ بل اور رات میں یہی وجہ ہے کہ مکہ والے یہ جب سفر کرتے تھے تو کبھی رات میں کہ ان پر ان بستیوں پر گزرتے تھے اور کبھی صبح کے وقت اور اس سے پہلے ہم جگہ جگہ حضرت لوت علیہ السلام ان کی بستیوں کو جن کو قرآن میں متفقات کہا جاتا ہے وہ بستیاں الٹی گئیں جنہیں الٹایا گیا ہے اور وہ پانچ چھ گاؤں تھے صدوم جن کا صدر علاقہ تھا اور اللہ نے ان تمام بستیوں کو اللہ نے ہلاک کیا ہے وہ کم لمر علیہ مسبحین اور بے شک تم گزرتے ہو ان پر صبح کے وقت مسبحین یہ حال ہے اور یہ باللیل یہ بھی ماقبل سے حال ہے وہ ان کم لمر علیہ اور بے شک تم ان گزرتے ہو ان پر اس حال میں کہ صبح کر صبح کے وقت وہ باللیل اور رات میں افلا تاقلون کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے تو قرآن نے یہاں پہ یہ چند واقعات مزید ذکر کیے کہ پیغمبر سلامتی میں یہ اللہ کو محتاج ہیں و لقد من نہ آلہ اور تحقیق ہم نے احسان کیا تھا موسا اور ہارون پر اور ہم نے نجات دی تھی ان دونوں کو اور ان کی قوم کو منل کر العظیم بڑی مصیبت سے اور ہم نے مدد کی تھی ان کی اور تھے وہ ہم الغالبین وہی غالب ہونے والے واطینہ کتاب المستبین اور دیتی ہم نے ان دونوں کو کتاب واضح یعنی تو رات اور ہم نے توفیق دی تھی انہیں سیدھے راستے کی اور ہم نے چھوڑا تھا ان دونوں پر فی الآرین بعد کے لوگوں میں سلام موسا و ہارون کہ سلامتی ہو اللہ کی موسا اور ہارون پر بے شک ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں کو اور بے شک وہ دونوں ہمارے ایمان والے بندوں میں سے تھے اور بے شک الیاس علیہ السلام وہ بھیجے ہوئے پیغمبروں میں سے تھے جب کہا انہوں نے اپنی قوم سے اللہ تتقون کہ آئے تم نہیں ڈرتے اللہ سے آئے تم نہیں ڈرتے شرک سے یہ اتدعون بالن کیا تم پکارتے ہو بالن و بال بابا کو وتذرون احسن الخالقین اور چھوڑتے ہو تم وہ بہترین پیدا کرنے والے کو یہ اللہ کہ وہ اللہ ہے ربکم تمہارا رب اور تمہارے یہ اگلے باپ دادوں کا بھی رب ہے کردب تو انہوں نے الیاس السلام کو فَإنَّهُمْ لَمُحْذَرُونَ تو بے شک وہ عذاب میں حاضر کیے جائیں گے اللہ عباد اللہ المخلصین مگر وہ اللہ کے بندے المخلصین وہ چنے ہوئے وہ عذاب میں حاضر نہیں ہوں گے وہ ترک نہ فلاقرین اور چھوڑا ہم نے ان پر بعد کے لوگوں میں کہ سلامتی ہو اللہ کی الیاس علیہ السلام پر الیاس والوں پر ان نزل مفنین بے شک ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں نیکوکاروں کو اور بے شک وہ ہمارے ایمان والے بندوں میں سے تھے اور بے شکلوط علیہ السلام وہ بھیجے ہوئے پیغمبروں میں سے تھے ادنت جینا ہو جب ہم نے انہیں نجات دی اور ان کے تابے داروں کو واہ لہو اور ان کے تابے داروں کو اجماعی انساروں کو مگر وہ بڑھیا بل غابرين و عذاب میں باقی رہنے والوں میں سے تھی ثم دمرنا الاخرين اور پھر ہم نے ہلاک کیا دوسروں کو و انکم لتمرون علیہم مصبحین اور بیشک تم گزرتے ہو ان پر صبح کے وقت و باللیل اور رات کے وقت افلا تاقلون یہ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین